الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل, بالباطل وتذلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم ناسبل تم تالم پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے متعلق اور دعا کے متعلق بیان فرمایا آیت نمبر ایک سو چھیاسی میں دعا کے متعلق دعا کی اجابت کے متعلق بیان فرمایا اور آیت نمبر ایک سو پچاسی ایک سو چوراسی اور آیت نمبر ایک سو ستاسی میں روزے کے متعلق بیان فرمایا ان دو چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد رب تبارک و تعالی نے حلال مال کھانے کا حکم دیا تو یہ بیان فرما دیا رفتبارک و تعالی نے تمہارا روزہ اور تمہاری دعا تبھی قبول ہوگی جب تم حلال کھاؤ گے جب تم حلال کھاؤ گے تو پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا حکم دیا جو روزہ صرف صبح سے لے کر تروئے فجر سے لے کر غروب شمس تک ہوتا ہے یہ روزہ یہ روزہ صرف پورے سال میں صرف ایک مہینے کے لیے ہوتا ہے جی اور بلات ولاطا کلم والم بال بات اس جو روزے کا حکم دیا رب تبارک و تعالی نے کہ حرام سے رکنا حرام سے رکنے کا جو حکم ہے یہ زندگی بھر کے لیے یعنی وہ جو, جو پیچھے روزے کا بیان ہوا ہے وہ روزہ ظاہری ہے ظاہری طور پہ کھانے سے رکا ہوا بندہ یہ روزہ مانوی ہے جی ماں رکنا ہے حرام کھانے سے تو رب تبارک و نے ان دونوں کو اکٹھے ذکر اس لیے بھی فرمایا ہے جب تم میرے کہنے پر حلال سے رک جاتے ہو مباح چیزوں سے رک جاتے ہو تو میں ہی تمہیں کہہ رہا ہوں کہ حرام سے بھی رکو بھی حلال سے رک جاتے ہو حرام سے نہیں رکتے ہو کہ نہیں سمجھا ہے مسئلہ تو اس لیے اللہ تبارک نے ان دونوں حکموں کو اکٹھے بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا والا کلو ام والل با کہ تم اپنے مالوں کو باہم باتل طریقے کے ساتھ نہ کھاؤ باطل طریقے کے, کے ساتھ نہ کھاؤ, نہ کھاؤ, کھاؤ ساتھ. یہ ذہن میں لفظ جو ہے نا صرف الباطل اس کے تحت ہر وہ طریقہ جو نجائز طریقے کے ساتھ کسی کا مال دبایا جائے نجائز ذریعے سے کسی کا مال دبا لیا جائے ہتھیار لیا جائے وہ سارے کے سارے صرف لفظ باطل کے تحت آئیں گے لفظ باطل کے ساتھ لفظ باطل نے ہر حلال طریقے کو نکال کر کے باقی سب کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے جی وہ چاہے ڈکیتی کے ذریعے ہو ہیلے کے ذریعے ہو کسی بہانے کے ذریعے ہو چوری کے ذریعے ہو ہے جی بندہ جا رہا ہے گلی کے اندر کسی کی کوئی چیز گر گئی پیچھے سے آ کے کوئی اٹھا لے اور لے کے جاتے ہیں گھر میں تو ماں بھی کہتی میرے بیٹے کی تو قسمت ہی بڑی اچھی ہے کل گیا تھا گھڑی ملی ہے آج پانچ سو کا نوٹ اکٹھے مل گیا ہے اب یہ نہیں پتا ہوتا کہ بچہ کسی کی چوری کر کے لائے کسی کی نکال لینا جیب سے نکالنا یہ صرف یہی چوری نہیں ہے کسی کی باہر پڑی ہوئی اٹھا لینا وہ بھی چوری ہے کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانشی ہے کسی کی گری پڑی چیز کسی کو مل جائے تو ہمیں کہ وہ اٹھا کر کے اعلان کرے جس نے اٹھا لی ہے اس پر واجب ہو گیا کہ وہ اعلان کرے جس کی ہے اس تک پہنچائے بتائیں یہ اٹھانا ایک عورت نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا ایک عورت نے میرے ساتھ ٹگی کی تھی وہ ٹگی کیا تھی وہ دھوکہ کیا تھا آپ فرماتے ہیں کہ عورت جو ہے نا نیچے کی طرف جھکی ہوئی کوئی چیز پڑی ہوئی تھی میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ اٹھانا چاہتی ہوں لیکن سے اٹھایا نہیں جا رہا تو میں نے کہا چلو اس کی مدد کر دوں کہتے ہیں کہ میں جب گیا نہ کری میں نے وہ اٹھائی اسے پکڑانے لگا اس نے کہا یہ میری نہیں ہے یہ کسی کی تھی تو میں نے کہا میں عورت ہوں میں اٹھا کے کہاں اعلان کرتی پھروں گی چلو آپ مرد ہو آپ نے اٹھا لی اب آپ پر واجب ہو گیا ہے آپ اعلان کرو جس کی ہے اس تک پہنچاؤ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ وہ پھر مجھے مجھے پتا ہوتا یہ کسی کی ہے تو میں کبھی ہاتھ تک نہیں لگاتا اسے اے اب آپ بتائیں یار جہاں پہ اسلام ایسی تعلیمات دیتا ہو سبحان اللہ وہاں کسی کی چوری ہوگی بلا, بلا؟ گری پڑی چیز اسلام نہیں دیتا کسی کو یہ افغانستان دنگو. کے نا حاکم رہے ہیں یہ بہت ایر بڑے, بڑے ان کے نیک بندے تھے خود بھی, بھی. یہ مرزا جنمی تھا مرزا قادیانی مردود تو اس وقت یہ وہاں کے حاکم تھے مزے کی بات ہے اس نے انہیں خط لکھا تھا وہ کتاب ہی سلامتی کی نا میرے پاس رہی تھی کافی عرصہ تک اتنی موٹی کتاب تھی اس کی اس نے پوری کتاب ہی لکھ کے بھیجی تھی اسے میر عبد الرمان کو کہ میں نبی ہوں بھائی تو اللہ تعالی نے انہیں بڑی دنائی دی تھی تو انہوں نے نہ اسے خط لکھا انہوں نے کہا کہ مجھے نہ یہ تیری کتاب کے سمجھ نہیں آئی اگر تو کوشش کر کے یہیں آ جائے اور یہیں مجھے سمجھائے تو ممکن ہے مجھے تیری بات سمجھ آ جائے تو مرزا قادیانی کو لوگوں نے کہا انہوں نے کہا کبھی بھی جانا وہ تمہیں وٹ ٹوک کے رکھ دیں گے تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے لٹکا دیں گے اتنی گردن اتار دیں گے بس وہ پھر اس کی وہ حص بول گئی اس نے کہا کہ نہیں تم نے نہیں جانا وہاں وہ میر عبد الرحمان جو تھے نا وہ کہا کرتے تھے اس وقت آج یہ مثالیں دیتے ہیں ہمیں کافروں کی سناتے ہیں میر عبدالرحمٰن نے اس وقت اعلان کیا تھا اس نے کہا کہ میرے چوک میں آ گیا کوئی بندہ کوئی چیز رکھ جائے اور تین سال کے بعد بھی آ گئے نا وہ چیز اسے وہیں پڑی ملے گی بتائیں اسے وہی چیز وہیں پڑی ملے گی اب کچھ چیزیں ہیں جن کا صرف تین دن اعلان کرنا ضروری ہے تین دن کے بعد وہ چیز بعد میں وہ کسی غریب کو دے دے اگر وہ خود غریب ہو چھوٹی چیز معمولی ہو اگر وہ خود غریب ہے خود رکھ لے لیکن یہ ضرور ہے جب وہ مالک آ جائے تو اس تک پہنچانا ضروری ہے کیا کھا بھی گیا اسے دینا ضروری ہے اب اب بتائیں اتنی شرائط لگائے اسلام تو کوئی چیز کسی کو اٹھائے گا کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا اور اسی طرح کر کے کوئی چیز ایسی نہیں ہے, ہے مسجدوں میں کسی بھی ریڈیو والے کو دے دے ٹی وی والے کو دے دے چار پیسے اسے کہلان جی کر دو جی وہ ٹی وی پہ خبر چلا دی جائے لوگوں کے بڑے بڑے بڑ پیسے ہوتے ہیں بڑی بڑی قیمتی چیزیں لوگ بےچارے کہیں گئے تو بھول کے نکل گئے وہاں سے تو یہ تربیت کرنا بچوں کی بڑا ضروری ہے <سکت> جی یہ بھی باطل طریقے کے ساتھ کھانا یہ بھی چوری <سکت> ہے بھائی <سکت> ہاں یہ کوئی حلال نہیں ہے ہمارے لیے ٹھیک <سکت> ہے <برے لئے لئے سکت> نا یہ ٹھگی ہے یہ مسلمان بھائی کے ساتھ ٹھگی ہے اس کی کسی بھی چیز کو اٹھا لینا اور اچھا کوئی چیز ایسی ہے جو خراب ہونے والی نہیں ہے تو باہر بھی پھرتے رہے ضائع ہونے والی نہیں ہے جیسے اونٹ ہے <سکت> بڑا جانور ہے کسی کا تو ایک بندے نے پوچھ لیا اکل شام سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا اونٹ ہی ہو تو وہ پھر گرا پڑا کہیں مل جائے میں تمہیں اونٹ کے ساتھ کیا لگے وہ خود ہی گھومتا رہے گا کھاتا پیتا رہے گا چیزیں اتنی دیر میں مالے خود ہی اسے ڈھونڈ لے گا اس تک پہنچ جائے گا اس کے ضائع ہونے کا جلدی ضائع ہونے کا تو کوئی خطرہ نہیں ہے نا اس کا اس, اس طرح کر کے کئی بزرگوں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ حج پہ گئے تو ایک بار حج کرنے گئے کوئی چیز کسی کی پڑی مل گئی تو پورے حج کے موسم میں اعلان کرتے رہے نہیں ملی تو اگلے سال حج کے لیے دوبارہ اچلیے گئے کہ جس کی چیز ہے وہ جا کے اس تک پہنچا دے بتائیں بھائی اس لیے بھی ہمارے بزرگوں نے حج کیے کیونکہ حج کے موسم میں ہی لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں تو اس لیے جناب اگلے سال پھر حج کرنے کے لیے گئے جس کی چیز ہے اس تک پہنچا دی جائے تو پیارے محترم بھائیو اسلام جو ہے وہ اس ناج پر اس منج پہ لاتا ہے اپنے ماننے والوں کو تاکہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کسی کے مال کی طرف نگاہ اٹھا کے بنا دیکھے اچھا اسی طرح اور بھی جو بھی ذرائع مثال کے طور پر عموما ہم جو لی جوتے جو ہیں نا ہمر دوست جوتے جو ہیں وہ سارے ان کی کوشش ہوتی ہے سارے مل کے جناب دعوت ہیں مل کے دعوت کھائیں ان سے پیسے اکٹھے کر لیں تو ایک بندہ دعوت میں شریک نہیں ہونا چاہتا اس کو پیسوں کو کی قلت ہے یا ویسے ان کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ جناب وہ پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتا وہ بندہ تو ایسی کسی کو جناب زبردستی اسے زور دے کے اسے کرنے تم بھی شامل ہو تم بھی شامل ہو اس کے پیسے دھکے کے ساتھ اس کے ساتھ نکالے گئے پتا ہے آپ کو اس نے راضی خوشی پیسے نہیں دیئے تو وہ بھی پیسے اگرچہ اس نے دے دیے تو وہ بھی حرام ہے حلال پیسے ملا کے بھی حرام کر ہیں کرے شام کا فرمان شریف ہے میں آکر لا ما لمر مسلم اللہ بے طب نفس ہی آکر کسی بھی مسلمان کا مال کسی کے لیے حلال نہیں ہے مگر یہ کہ وہ راضی خوشی دے راضی خوشی دے اگر جبرن بھی وہ کیا ہے وہ ہے دعوت نہیں ہے اس طرح کر کے کسی کو بھی فون کر کے دعوت کا کہہ دیتے ہیں آج ہماری دعوت ہے آپ کی طرف وہ بیچارہ وہ کھلانا کھلانا اسے کیا اسے دیکھنا نہیں چاہتا یہ کہتے میں دعوت کھانا چاہتا ہوں ایسی دعوت جو ہے عموماً اوقات بچے جو پڑھتے ہیں سکول میں وہ بھی جن کہتے ہیں جیٹھے دعوت کھاتے ہیں پیسے کرنے وہ نہیں شریک ہونا چاہتے نیت کیا ہوتی ہے کسی کے ساتھ شریک ہونے کی اسے بھی ساتھ ملاؤں تاکہ یہ بندہ ذرا سوچتا ہے تو میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا تو کھانا زیادہ کھا جاؤں گا یہ اچھے والا مال میں کھا جاؤں گا آلو اس کی قسمت میں اور مرغی کی میری قسمت میں اچھی ا چیز میں خود کھا جاؤں گا, جا گا عموماً کئی سارے لوگ یہ نیت, نیت کرتے ہیں اچھا وہ نیت, دو نیت دو کر بھی لیں بعد میں نہ بھی کھائیں تو بھی کھانا حرام ہے کے ہاں توبہ کر لیں تو پھر حرام نہیں ہے دو بندے بلکہ حدیث شریف کا بھی مفہوم ہے میں بھی دو بندے اکٹھے بیٹھے کھا رہے ہیں کھجورے کھا رہے ہیں تو فرمایا کہ اگر وہ ایک ایک کھا رہا ایک بندہ تو دوسرے کے لیے جاد نہیں کہ وہ دو اکٹھی کھا لے دوسرے کے لیے جاد نہیں کہ وہ اکٹھی دو ہی کھا لے بتائیں جہاں یار اتنے احکامات ہوں آم آم آم آت تو وہاں کیسے جائز ہو سکتا ہے کسی کے لیے حلال ہو سکتا ہے کہ وہ جناب کسی کے پورا حق حقیقی دبا جائے تو یہ ہر حال میں خیال کرنا ہے ہم نے کہ مسلمان بھائی بھی اچھا دو بندے کھا رہے نا دونوں میں جذبہ اشار ہونا چاہیے جذبہ جذبۂ ہے کہ مثال کے طور پر کھانے میں بوٹی لگی ہوئی ہے تو یہ کہے کہ یہ کھا لے وہ کہ یہ کھا لے یہ والی نیت ہو تو دونوں شباب پائیں گے لیکن اگر دونوں میں سے ایک ہی بھی نیت خراب ہو تو پھر ظاہری بات ہے وہ تو حلال کھاتے ہوئے بھی ناجائز کھا رہا ہے اور کیا کہیں گے اسے رب تبارک وہ تعالی نے ارشاد فرمایا الا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ما کہ تم باطل طریقے ساتھ مال نہ کھاؤ اس سے ثابت ہو گیا کہ حلال طریقے ساتھ مال کھاؤ اور حلال طریقے اور ذرائع جتنے بھی بنتے ہیں مثال کے طور پر تجارت کے ذریعے مال کھانا تجارت کر کے خرید و فروخت کر کے کوئی چیز بیچ کر کوئی لے کر کے مال کھانا وہ بھی حلال ہے کوئی تحفہ آ جائے کہیں سے کوئی ہدیہ آ جائے کہیں سے ہیں کسی کو نذرانہ مل جائے یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری یہ کھانی حلال ہیں بندے مومن کے لیے اور آگے رب تبارک وتعالیٰ ارشاد میں بلا تدلو بها الى اور تم اپنا مال حکام کے پاس بھی نہ لے جاؤ اپنا مال حکام کے پاس بھی نہ لے جاؤ حکموں کے پاس حکمرانوں کے پاس کے کہ تم ایک گروہ کا مال کھا جاؤ کہ ایک گروہ جو ہے وہ لوگوں کا مال کھا جائے بل اس میں گناہ کے ذریعے کس کے ذریعے گناہ کے ذریعے وان تم حالان کہ تم جانتے ہو یہ <سؤال> زیندلو جو ہے نا یہ ادلاح سے بنا ادلا ان یہ عربی زبان کا لفظ ہے ادلا ان کا مانا ویسے ہوتا ہے کنویں کے اندر سے ماخوذ ہے وہ دلون ہے تو وہ ادلاح کا معنی جو ہے نا وہ ہے کنویں میں ڈول لٹکا کے اسے پانی کھینچنا کنویں میں ڈول لٹکا کے اسے پانی کھینچنا اسے کہتے ہیں ادلاح ادلا اور ڈول کو کہتے ہیں دلبن ٹھیک ہے جی تو رب تبارک بتا نے اب یہاں پہ کیا مانا مراد ہے اب جیسے کنویں میں ڈول لٹکا کے پانی کھینچتے ہیں نا فرمائے ربت بارک نے تم کہیں یہ نہ ہو کہ حکمرانوں کو کچھ مال دے کر بطور رشوت تو فرمایا کہ ان سے تم لوگوں کے مال کھاؤ لوگوں کے مال کھاؤ تم ان کو رشوت دے کر ہوتا ہی نہیں ہوتا آج کل جی حکمران جو ہوتے ہیں بڑے افسر جو ہوتے ہیں ان کے پاس لوگ جاتے ہیں ان, ان کو جا کے پیسے دیتے ہیں پیسے دینے کے بعد پھر لوگوں کے لوگوں کی چیزیں قبضہ کر لیتے, لیتے آج آج آج ہیں لوگوں کی چیزیں ہتھیار لیتے ہیں وہ حاکم وہ جو ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں چل ٹھیک ہے بھی اتنی زمین پہ قبضہ کر جاتا ہوں اتنی چیز تو لے جاتا ہوں وہ پھر دبا جاتے ہیں عموماً کئی سارے لوگ پٹواریوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں ان کو جا کے لاکھوں روپیہ دے کے لوگوں کی زمینیں ہتھیار لیتے ہیں وہ جناب ان کا کام یہی ہوتا ہے ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ فائلیں دیکھیں جی کون سی زمین جو ہے وہ ایسے پڑی ہوئی ہے کون سی زمین ہے ان کو وارث نہیں رہا بظاہر وہ جناب وارث ہیں تو وہ جناب اپنی زمین ہی بھول چکے ہیں انہوں نے جناب چار پیسے دیے پٹواری کو وہ زمین اپنے نام رکھوا لی وہ جو پٹواری کو پیسے دیے جا رہے ہیں وہ بھی رشوت ہے وہ کیا ہے رشوت ہے یہاں تک فرمایا گیا ہماری شرح مبارک کے اندر کہ کوئی بھی بندہ جو حاکم ہے نا ہاکم بننے کے بعد اس سے پہلے وہ الگ بات ہے حاکم بننے سے پہلے افسر بننے سے پہلے سرکاری نوکری آنے سے پہلے وہ اس کے جو رشتے دار تھے اس کے جو دوست تھے ان کے ہاں اس کے لیے دعوت کھانا جائز ہے سرکاری عہدہ آنے کے بعد اس کے لیے کسی اور کے گھر میں دعوت کھانا اور اس سے تحفہ قبول کرنا بھی جائز نہیں یہ بھی رشوت ہے یہ بھی رشوت ہے کہ سمجھ آئے مسئلہ ایک قاضی تھے بہت بڑے ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کسی سے کچھ بھی نہیں لیتے تھے کوئی توحفہ نہیں لیتے تھے وہ کہتے تھے کہ آج میں کسی سے توحفہ لے لوں گا تو کل کو لوگ مجھے کہیں گے ہمارا جی فیصلہ کرو ہمارے حق میں ظاہری بات ہے کہ الحسان ہو یکتا احسان جو ہے وہ تو بندے کی زبان کاٹ دیتا ہے وہ تو پھر اس کے اپنے خلاف فیصلہ نہیں نہ ہونے دیتا تو اس نے قاضی صاحب جو تھے وہ بڑے سخت تھے اس معاملے میں لوگ بڑے آتے تھے ان کے پاس تحفہ دینے کے لیے دینے کے لیے وہ نہ کر دیتے تھے ان کی گھر والی جو ہے انہیں پتہ چلتا تو وہ کڑتی رہتی وہ کہتی ہیں وہ ہر بندہ آپ سے فیصلے تھوڑی کروانے آتا ہے جو جن کو معاملہ ہوا ہوتا ہے وہی وہ آتے ہیں آپ کے پاس فیصلہ کروانے تو آپ ہر ایک کا توحفہ رد کر دیتے ہیں یہ کیا طریقہ ہوا لیکن وہ بڑے مضبوط تھے اس معاملے میں ایک دن ہوا یہ کہ وہ صبح صبح اٹھے لوٹا اٹھا کے پانی بھرنے کے لیے دیکھا تو لوٹا بھاری ہے ان نے دیکھا لوٹے میں پانی بھی نہیں ہے دیکھا تو اس کی تہ میں سونے کے سکے پڑے ہیں سونے کے سکے پڑے انہوں نے جا کے یہ ماجرا اپنی گھر والی کو بیان کیا کہا کہ یہ معاملہ ہوا ہے یہ معاملہ ہوا ہے تو وہ مائی انہوں نے کہا دیکھو باسوں. انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بندہ آ کے پیسے رکھ گیا ہے اس نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ رب ربط کی طرف سے آیا ہے یہ مالک کا فضل ہے تو آپ ایسے نہ کریں مہربانی کریں ہر چیز کو آپ ایک ہی نظر سے نہ دیکھے کریں مہربانی کریں لے آئے اسے چلے جی وہ لے آئے گھر میں رکھ لیے صبح صبح جب وہ عدالت میں جا کے بیٹھے اپنی مسند پر قاضی صاحب تو کچھ لوگ آئے اپنا فیصلہ لے کے تو وہ ایک بندہ ان میں کہنے لگا جی ہم لوٹے والے ہیں ہم کون ہیں لوٹے والے ہیں یعنی رات کو چھپ کے انہیں پتہ تھا یہ پیسے نہیں لیتے انہیں پتہ تھا یہ کوئی رشوت نہیں لیتے انہیں پتہ تھا کوئی نظرانہ قبول نہیں کرتے انہوں نے کیا کہ لوٹے میں ڈال کے سکے سونے کے اور صبح صبح جا کے عدالت میں کہنے لگے ہم لوٹے والے ہیں مطلب کیا ہے ذرا ہاتھ ہولا رکھنے دوسرے بتائیں بھائی. بتائیں بھائی. اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہی ان کو خراب کرتے ہیں ان کو وزیروں کو مشیروں کو, کو ججوں کو ان کو ان ہم ہی خراب کرتے ہیں وہ کیسے خراب کرتے ہیں کہ ان کو ہم نے حلال فیصلہ بھی کروانا ہونا. ہمیں پتہ ہمارا حق ہے ہم نے اپنا حق بھی لینا تو بھی پیسے دیتے ہیں کیونکہ حال ایسا ہو گیا اب جس بندے کے منہ کو لگ جائے وہ حلال بھی ہلال کا فیصلہ کرنے لگے بھی پیسے لے تو بتائیں وہ حرام کے فیصلہ کیوں نہیں گا وہ تو نجائز فیصلہ کرے گا تو بھی جناب وہ پیسے لے گا آج معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کوئی بندہ اپنی نوکری بغیر پیسے کی نہیں لے سکتا سفارش ہو جائے تو ہو جائے وہ بندہ چلو اس کو مل جاتی ہے سفارش کے ذریعے سفارش بھی وہاں جائز ہے جہاں پہ بندے کا بندہ آل بھی ہو हैं؟ हैं اور کسی کا حق بھی نہ مارا جائے یہ نہ بندہ زیادہ اس سے حق ہو زیادہ اولا ہو تو یہ نہیں کہ جناب اس کو چھوڑ کر کے ویسے کسی کو لگا دیا جائے ایک خاتون تھی انہوں نے ایک مضمون لکھا ایک خاتون نے مضمون لکھا اخبار میں نوائب وقت میں اس وقت میں اخبار پڑھتا تھا پہلے اب تو بڑا سا ہو گئی چھوٹی گئی تو وہ نوائے وقت میں نا ایک مضمون چھپتا ہے خاتون کا اس نے کہا کہ یہ لڑکے اور لڑکیوں کے نوکری کرنے کے معاملے میں نا مزاج اس پہ یعنی کہ اس میں اس نے لکھا تو اس نے کہا کہ وہ خود خاتون جو ہے وہ گئی تھی نوکری لینے کے لیے اس نے کہا کہ اس میں لڑکے جو تھے وہ کوئی ہزاروں کی تعداد میں تھے لڑکیاں سینکڑوں میں تھیں نوکری لینے کے لیے گئی تھی وہاں کہتے ہیں کہ ایک لڑکی وہاں کھڑی تو میں نے کہا کہ آپ کہتے وہ بڑی امیر گرانے کی لگ رہی تھی کہ میں نے کہا کہ اچھا وہ سیٹ بھی ایک ہی ہے وہاں پہ ہزاروں لڑکیاں سینکڑوں لڑکی سیٹ ایک ہے کہ میں نے وہ لڑکی سے پوچھا جس کو انہوں نے پاس کیا تھا میں نے اسے کہا میں نے کہا جی بہن آپ نوکری کیوں کرنا چاہتی ہیں اس نے کہا بس ویسے میں نے جانا باہر ہے تو میں نے کہا کچھ دن فارغ ہوں چلو گھر سے باہر نکلنے کا بان ہی مل جائے گا صرف اس لیے نوکری کر بتائیں. بتائیں یعنی کہ اس کے پاس پیسہ بھی ہے اس کا رشتہ بھی ہو چکا ہے وہ جا بھی باہر رہی ہے پاکستان میں اس نے رہنا بھی نہیں ہے صرف کس لیے نوکری لے رہی ہے اس لیے جناب اور فون بھی اوپر سے ہے تھا اے ہماری بیٹیوں نے چار دن کے لیے نوکری کرنے تو آپ میں سے کروا دی اب یہ نہیں پتا کہ جناب پورے باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہاں؟ یہ سفارش کرنا کسی ایسے اب بتائیں اس خاتون کی جو سفارش ہوئی ہے وہ ک مستحق بندہ ہو اس کے لیے کوئی ایسا کر دیجئے جی کیونکہ آج حالات ایسے ہیں اچھا پھر یہ جناب رشوت دے کر نوکری لینا نوکری ملتی ہے ہے اسی کو سفارش چل گئی چل گئی نہیں تو پھر پیسے دے نوکری لینے والی بات ہے یعنی اپنا حق بھی آپ لے رہے ہیں تو بھی پیسے دے کر کوئی بھی کام ہے بغیر پیسے کے نہیں چل رہا آپ کا حق سچ کا فیصلہ ہے وہ بھی آپ کے حق میں بغیر پیسے کے نہیں ہو رہا یہ اپنے معاملات پر پر جو ہیں وہ بھی پیسے دے کر حکمرانوں سے طے نہ کرواؤ و حکم یہ نہ وہ اپنا مال لے جاؤ حکمرانوں کے پاس اور ان سے جا کر فیصلے کروا لو اچھا یہ تو مسئلہ ہو گیا یہاں تک اب غور کرنے والی بات یہ ہے مثال کے طور پر کسی بندے نے پٹواری سے فائل نکلوا کے کسی بندے کی زمین کی یہ لے گیا اور جا کے پٹواری سے اس نے زمین اپنے نام کروالی. آیا کہ اب پٹواری نے لکھ بھی دیا کہ یہ زمین تیری ہو گئی آیا کہ یہ زمین اس کی بنے گی یا نہیں بنے گی بظاہر تو فیصلہ اس کے حق میں ہو چکا ہے بظاہر قانون میں وہ زمین اس کی ہو چکی کبھی <coughs> بھی نہیں کریمہ کا صلی اللہ علیہ پر کازی نے فیصلہ دے دیا جج نے فیصلہ دیا پٹواری نے لے کر دے دی ہے اب تو حلال ہو گئی ہمارے لیے نہ بھائی نا ایک چیز ہے ظاہری طور پر قانون آپ کو کہہ دے یہ آپ کی ہو گئی ہے یہ ایک الگ بات ہے لیکن حقیقت کے اندر وہ آپ کی نہیں ہے اللہ تعالیٰ میں تم, تم, تم جانتے ہو تمہاری نہیں ہے تم گناہ کے ذریعے رشوت کے ذریعے وہ مال رہے ہو تو وہ تمہارا ہے ہی نہیں حلال کیسے ہو گیا تمہارے لیے اب دیکھیں یہاں پہ حدیث شریف ہے کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم نے عشا فرمایا آ سامنے میں تب تم میرے پاس اپنے فیصلے لاتے ہو نا مقدمات لاتے ہو تو ذرا دھیان کے ساتھ آیا کرو کیونکہ دو بندے ہوتے ہیں نا ہر بندہ ایک جیسا بولنے کی اہلیت نہیں رکھتا ہر بندہ ایک جیسا نہیں بول سکتا علیہ السلام نے اشاع فرمایا فرمایا کہ تم جب میرے پاس اپنے مقدمات لاتے ہو تو فرمایا کہ یہ ڈر رکھا کرو رب تبارک و کا اپنے دل کے اندر کہ کہیں یہ نہ ہو کسی بندے کی چرب زبانی کی وجہ سے اس کے زیادہ بولنے والے ہونے کی وجہ سے فصیح اللسان اور لسان ہونے کی وجہ سے اس کی باتیں میں سن کر یہ سمجھوں کہ یہ بندہ حق پر ہے اے؟ اے؟ یہ بندہ حق پر ہے تو کہیں میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں آقل سامنے میں جو بندہ میرے فیصلے کے بعد بھی وہ چیز اس کے لیے حلال نہ ہو پھر بھی اپنے لیے اپنے نام کروا لے اور اسے کھانا شروع کر دے میں فیصلہ اس کے حق میں کر دوں کریم اکل سامنے میں میرے فیصلہ ہونے کے بعد بھی وہ اسے کھانے والا بندہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے. اب بتائیں امام الانبیاء علیہ سعد اسلام فیصلہ کر دیں پھر بھی وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہے وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے آج بتائیں ہمارے دور کے قاضی اور جج کسی کی آگ میں فیصلہ کر دیں وہ چیز اس کی بنتی نہ ہو تو اس کے لیے کھانا حلال کیسے ہوگا آج وہ تکوے والے بندے کہاں ڈھونڈے حضرت سید بہ ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ نو، اتنے بڑے بزرگ ہیں آپ حاکم تھے بادشاہ تھے آپ اپنے پلنگ پر لیٹے ہوئے کہا جی ہمارے اونٹ گم ہو گئے تھے ہم وہ اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں حضرت ابراہیم شاہ فرمانے لگے میں تم کیسے احمق ہو کہ کبھی چھتوں کے اوپر بھی اونٹ چڑھے کبھی چھتوں کے اوپر بھی اونٹ ملے انہوں نے کہا اگر چھتوں پر اونٹ نہیں ملتے تو بیڈ پر لیٹے رہنے سے کون سا خدا مل جاتا بندے کا بس اتنی بات کی دل نے چوٹ کھائی ساری کے جناب بھاگے جنگل چلے گئے جنگل میں جا کے رہنا شروع کر دیا ہے اللہ اکبر پھر ہوا کیا ایک صوفی پہلے بھی پڑا تھا وہاں اس کو آٹھ پیر کے بعد آٹھ پیر کتنے بنتے ہیں دو دن چوبیس گھنٹے ایک دن ایک دن ایک رات جو ہے وہ آٹھ پیر اصل میں پیروں والی بات ہی ہے ہم کوئی اور پیر دے رہے ہیں نا تو آٹھ پیر چار پیر کا یعنی کہ ایک دن چار چار پیر کر لیں وہ وقت مختلف ہوتا رہتا ہے کبھی بڑھتے رہتے ہیں کم ہوتے رہتے ہیں بہرحال چوبیس گھنٹے جو ہیں یہ آٹھ پیر بنتے ہیں آٹھ پیر میں اسے ایک روٹی ملتی تھی وہ پہلے جو صوفی بیٹھا تھا روٹی غیبی طور پہ اللہ تعالی کی طرف سے آتی تھی اور ان کے لیے ان کے لیے رات کو بھی اور صبح بھی پورا دسترخوانہ تھا ہر طرح کی چیزیں رکھی ہوتی وہ، وہ والے صوفی کو تکلیف ہونے لگی کہ یہ کیا ہوا میں بڑے سے بیٹھا ہوں یہاں اللہ اللہ کرتا ہوں مجھے تھوڑا سا ملتا ہے اسی اتنا مل جاتا ہے یہ کیا طریقہ ہوا دل میں اس کی آیا تو رفت بار کو نے فرمایا تو اپنے آپ کو بھی دیکھ اور اس کی قربانی بھی دیکھ, بھی دیکھ؟ تو میں تو تو ایسے ملنگ فقیر تھا تو آ کے یہاں بیٹھ گیا تو ہم نے کرم فرمایا کہ تجھے روٹی دینی شروع کر دی چلو یہاں ہمارا ذکر کر رہا ہے تو فارغ نہ رہے بھوکا نہ رہے تو تجھے حاجت نہ پڑے کہیں جا کے کام کرنے کی تو میں اسے دیکھ یہ تو پوری حکومت چھوڑ کے آئے بیٹھا ہے تو میں کہ یہ بادشاہ تھا تو ہمارے دروازے پہ آ گیا ہم اس کی دعوت بھی تو میں بادشاہ وہی کریں گے نا میں تجھے اس کے ساتھ کیوں چلن ہونے لگی تو یہی بڑا یہ دمرائی کے پاس ایک بندہ آ گیا آپ کو پتہ بندے نہیں ہوتے میں سمجھانے والے یہ کپڑے سی رہے ہیں اپنی گجڑی وہ جو نیچے بچاتے تھے سردی لگی تو اوپر لے لیٹے تو رات کو لیتے بچا لی تو وہ گڑی جو ہے نا وہ سی رہے تھے تباہ کر دی ہے اور یہاں بیٹھے جناب آپ فقیروں کی طرح بیٹھے ہوئے آپ نے اچھا آپ نے آپ کے ہاتھ میں سوئی تھی جس کے ساتھ وہ سی رہے تھے آپ نے وہ سوئی دریا میں پھینکی کہا کہ مچھلی میری سوئی واپس کرو اتنے کہا جتنی مچھلیاں تھیں سب کے منہ میں سونے کی سوئیاں باہر منہ کر لیا انہوں نے نہیں نہیں مجھے بیری چاہیے پھر ایک مچھلی باہر نکلی بولے آئی آپ نے خوش کرنے کے لیے اتنا عرصہ باہر ہی رہے باہر رہے جنگلوں میں ایک بندے نے آ کے پوچھا اس نے کہا حضرت آپ آتے کیوں نہیں ہیں شہر میں آپ ادھر ہی رہتے ہیں چلو حکومت چھوڑ دیے کم از کم شہر تو نہ چھوڑے مدنی زندگی ہر انسان بطور طبیعت مدنی ہے رہنا پسند, کرے. اکیلے رہنا پسند نہ کرے. اللہ جی بلوچستان کے علاقے میں وہ کو بابا چالیس سال سے چالیس سال کا عرصہ انہوں نے بتایا کہ وہ چالیس سال سے جنگلوں میں رہ رہا ہے رہ. جنگل میں اکیلے رہتا ہے بابا تو نہیں اتنا رہتا ہے وہاں وہ خود ہی وہاں پہ لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے رشتے دار اس کے پاس کچھ نہ کچھ دے جاتے ہیں وہی کھاتا رہتا ہے وہ کہتا ہے جی میں صرف یہاں پہ رب کا قرآن پڑھتا ہوں بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتا ہوں قرآن پڑھتا ہوں کہتا میں قرآن پڑھتا ہوں نا وہ بابا کہہ رہا تھا کہتا میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے جنت ایسے دکھائی دیتی ہے جیسے یہ رخ کڑاؤ ایسے جنت دکھائی دیتی اچھا اس کے بیان کے بعد انہوں نے ڈاکٹروں کا بیان چلایا ڈاکٹر لے گئے بندے بھی سے چیک کرو انہوں نے کہا کے دماغ میں خلل واقع ہو میں خلط دماغ میں وہ <عمل> سارا کوئی چھوڑ چھاڑ کے وہاں بیٹھا وہاں بیٹھا وہ کچھ بھی نہیں ہے پاس دور دراز تک کچھ ہے نظر نہیں آتی اکیلے بیٹھا بابا وہاں کہتا ہے اللہ اللہ کرتا رہتا ہے اور صرف رب کا قرآن پڑھتا رہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس تو اس کا کہتا ہے اس کے دماغ میں خلل ہو گیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہو گیا ہے قرآن اس لیے پڑھتا ہے کہ دماغ میں خلل ہو گئے تو ابراہیم نظم راہم اللہ کو ستر سال ہو گئے تھے جنگل میں رہتے ہوئے ایک بندے نے پوچھا حضرت آپ شہر میں کیوں نہیں آتے آپ پتہ کیا فرمانے لگے؟ آپ, فرمانے لگے آپ فرمانے لگے یار شہر میں ہر بندے کا کھانا حرام نہیں کہا مشتبہ ہو گیا ہے ہر بندے کا کھانا مشکوک ہے تو میں کیسے وہاں رہوں کہیں یہ نہ ہو میں بھی مشکوک کھانا کھاؤں اور میرے دل سے رفتار کو تعالیٰ کے ذکر کی جو لذت ہے میں اس سے محروم ہو جاؤں ہے بتائیں یار آج ہمارا کھانا کہاں جا پہنچا ہے ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہم کون سا کھانا کھا رہے ہیں اور کس کا کھا ہیں اللہ اکبر رب تبارک و تعالیٰ نے جی واضح رشاہ فرما دیا کہ تم فرمایا کہ اپنا مال حکمرانوں کے پاس نہ لے جاؤ کہ تم انہیں بطور رشوت کے دے کر کے پھر تم لوگوں کا مال ہتھیالو جی بلیس میں بنا کے ساتھ تم اپنا ان کا مال ہتھیالو وَأَن تُم تَعْلَمُون حالانکہ تم جانتے ہو کہ ایسا کرنا تمہارا لیے ٹھیک ہے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی نے آپ کے پاس ایک عورت کا مقدم دو گواہ بنے ہوئے تھے جھوٹے اور وہ اور جو تھی وہ بھی یعنی کہ منقوا نہیں تھی اس کا کہیں نکاح نہیں ہوا تھا وہ گواہ بن کے اس اس کے جھوٹے انہوں نے کہا جی کا نکاح ہو گیا ہے جی اس کا نکاح ہو گیا ہے حضرت سیزنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ظاہر پر فیصلہ فرمایا یہ چونکہ اقوت میں سے آتا ہے نکاح اقوت اور فسوخ جو ہیں وہ فیصلے کے ساتھ اور ظاہر اس کا فیصلہ ظاہر بھی نافذ ہو سکتا ہے سنبھال بھی نہ پاؤں اس وقت آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا تمہارا معاملہ جو بھی ہوا ہے نکاح تیرا ہو گیا نکاح تیرا ہو گیا اگر اس کا نکاح پہلے ہوا ہو تو یہ تیرے جھوٹے تو گواہ ہے نا انہوں نے فیصلہ نکاح کر دیا تیرا انہوں نے نکاح کر دیا کہ ڈراموں میں جھوٹی موٹھی طلاق بھی دیتے ہیں اور ایک بڑے عرصہ پہلے ایک معاملہ بنا تھا وہ میاں بیوی تھے انہوں نے فلم کے اندر طلاق دے دی ڈراما تھا یہ شاید فلم تھی اللہ عالم کیا تھا انہوں نے طلاق دے دی تو اب وہ معاملہ جب پہنچا الا کے پاس تو انہوں نے کہا بھی طلاق تمہاری ہوگی انہوں نے کہا ہم نے تو بطور ڈرامہ تھی وہ تو ڈرامہ تھا انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ رشا فرماتے ہیں رب تبارک بتا کہ یہ جو معاملہ اقود نا اقوت اور فسوخ میں ان میں نہ مذاق چلتا ہے نہ سنجیدہ پن چلتا ہے ان میں مذاق بھی, بھی سنجیدہ پن ہے سنجیدہ پن چلتا ہے میں اس میں مذاق بھی سنجیدہ پن ہے کسی نے یہ کیا دیا کہ میں نے اپنی بیٹی کے نکاح تیرے ساتھ کیا وہ کھڑا ڈرامے میں نکاح ہو جائے گا نکاح ہو گیا نہیں سمجھایا مسئلہ اسی طرح کر کے اس نے طلاق دے دی بیوی کی ڈراموں میں نکاح پڑھا رہے ہیں ہر ایک کا نکاح پڑھا دیا اور نوز منظال نکاح کا مذاق اڑانے کے لیے بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے سارا کچھ کر دیتے ہیں اچھا منہ سے نہ بھی بولے نا اکیلے دس خط ہو جائے نکاح پھر بھی ہو جاتا ہے کیونکہ القلم احد اللسانین کہ زبان جو ہے okay. یہ قلم جو ہے یہ بھی ایک زبان ہے قلم okay. بھی okay. زبان ہے okay. okay. جو چیز منہ سے بولتے ہیں نا okay. وہی چیز منہ بند کر لیں تو قلم okay. سے لکھ لیتے ہیں ہم okay. منہ میں زبان okay. میں جو آ رہا ہے وہ بھی okay. دل سے آ رہا ہے okay. باہر ضمیر سے آ رہا ہے okay. باہر اور جو کچھ جو ہے وہ قلم سے آ رہا ہے وہ بھی اندر سے باہر آ رہا ہے تو وہ بندہ یہ کہیں جی اس نے دستخط نہیں کیے تھے اس نے صرف زبان سے کہا تھا یا کہ میں نے زبان سے کہا تھا دستخط نہیں کیے تو پیسہ کیسے ہوگا نہ زبان سے کر دیں یا قلم سے کر دیں دونوں کا حکم ایک ہی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے